ثحمن و رحمۃ صلی اللہ علیہ وحمد محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نباشہ باقی تمام سامعین خورن برادران سب کچھ سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے درد نمبر چار سو ستر ابلیغ ایک سو بارہ ہیں چار سو ستر شروع سے ابھی تک کے دروس کے تعداد ہے دعوت شریف کا اور ایک سو بارہ جو ہے کا درس نمبر ایک سو بارہ جی تو میں آج کے اس درس میں جو ہے عوراج کا حصہ اولملک الجبار میں ہے. اس میں آج جو ہے چوالیس ونگ چوالیس جو ہے لا اللہ اس کی توضیح ہے اس کے ساتھ دوسرے دعا کلمات ہیں اس کی توضیح ہے. تو چوالیس اللہ میں ہیں ہاں جی تو آج کے درس جو ہے اس مقدس دعا کے حصے میں ہیں کے بارے میں ہے اور یہ ہاں جی ان ایک دو درس میں کلیئر ہو جائے گا تو آج کے جو ہے چار سو ستر اور بائیس بارہ میں لا لنبر لال نمبر چوالیس ہاں یہ اور اس میں بقیہ دعا, دعا ہے وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ دہ وصدق صدق اوہ دہو و نَسر آبد ہو وز والادہ yani اس میں جو ہے ادوا کے اندر چند جملات ہیں ایک لا اللہ واہدہ ایک اور صدق ابادہ دو اور نثر آبدہ تین و آز چار و حضم الحضا واہدہ پانچ اور ولا شباد چھ تو اس میں سب سے پہلا جو ہے حصہ لا الہ الا اللہ ہے جس کی توضیح شروع سے ہوتے آیا ہے اس پر تھوڑا سا ہاں جی توضیع دے رہا ہوں کہ لا نہیں کوئی نہیں ہاں جی لا الہ لحدہ یہ ایک حصہ ہے تو یہ پہلا سے لا لاہو واحد ہو عید پہلا تو لا نہیں کوئی نہیں الہ معبود لائق عبادت لائق کی ایسی ذات جس کے عبادت کی جائے یہ سارے علاقہ تجمہ ہیں ہاں جی؟ اللہ کو حروی ناوی اسلام میں حرف استثناء بولتے ہیں اس کے معنی مگر سوائے کے معنی میں ہیں اللہ جو ذات واجب الوجود المستجمع الجمِ الصفات الجمالیہ والجلالیہ والکمالیہ وہ ذات واجب الوجود کا نام ہے جو جو جس میں تمام صفات چمالی میں جلالی میں اور کمالی سب اس کے اندر شمع ہے اور تمام کمالات کا مالک جلالی جمالی کمالی ذات واجب الوجود کا نام اللہ ہے تو یہ اللہ جو ہے ذات واجو الوجود المستجمع الجمی صفات الجمالیہ ولجلالی ولکمالیہ کا نام مبارک ہے اس مقدس ذات کا ایسی مقدس جس میں جتنے بھی صفات جمالی ہیں اور چلالی ہیں اور کمالی وہ سب اس کے اندر جمع ہے اکٹھا ہے اس ذات اقدس کا نام جو ہے اللہ ہے اس نے اپنے یہ مقدس نام چن لیا ہے اللہ اس ذات پاک کا نام مقدس ہے جو کہ واجب الوجود ہے بذات موجود ہے ہاں جی کسی نے اسے وجود نہیں باشی بھی ذات موجود کا معنی یہی ہے کہ کسی نے اسے وجود نہیں باشی ہاں جی اسی ذات عادت نے سب کو وجود عطا کیا سب کو وجود دیا سب کو حلق کیا سب کو پیدا کیا اسے کسی نے پیدا نہیں کیا لم یلیت ولم یولت ہاں جی لم نہ کوئی پیدا ہوا نہ یہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اسے کوئی پیدا نہیں ہو ہاں جی تو باقی صاحب کا حالک وہ ہے وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے نہ کسی کا باپ باپ بیٹے کی اسے کسی کے دالوں نہیں ہے تو کیا ہے تو وہ پانچ ذات جو ہیں وہ بیس ذات موجود ہے ہاں جی کسی نے اسے وجود نہیں باشی کسی بھی موجود نے جو اسے وجود نہیں باخشی اسی ذات عدد نے سب کو وجود عطا کیا ہے اور خلق کیا ہے پیدا کیا ہے وجود میں لا ہے اور وہ ذات پاک تمام سے جمالی جلالی و کمالی سے متصف ہے اور وہ زمان کے لحاظ سے سرمدیل وجود سے یعنی ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا نہ اس کی ازل کی کوئی ابتدا ہے اور نہ اس کی ابد کی کوئی انتہا ہے اسی پاک ذات کا علم شخصی معین و معلم شاس معین و مشقت نامِ مبارک اللہ اللہ ایسی ذات پاک کا نام ہے تو لا الہ الا اللہ, اللہ ایسی ذات پاک کا نام ہے جس میں تمام صفاتِ جلالی و جمالی کا جتنے بھی اچھے صفات تصور کر سکتے ہیں پاو جلالی و جمالی کا مالک وہ سب کا بطور عتم مالک حقیقی مالک اللہ کے ساتھ بندوں کے بعد جو بھی اچھا اساف ہے صاحب اسی کا عطا کرتا ہے اس کی مشیت کے مطابق بھی ذات کو کسی چیز کا اللہ کے سوا مالک نے اس کے بعد جو ہے آگے اس دعا کا حصہ لا اللہ, اللہ, اللہ واہد ہو یہ اس وا اللہ, اللہ سے جڑا ہوئے ہاں جی واہد تو وحد الوحدت کے معنی جو ہے واہد ہو ہاں جی الوحدت کے معنی یگانگت کے ہیں اور واحد ان یہ کتاب محردات راغب سے میں نقل کراؤں واحد کی توضیع تو جو ہے اور واحد در حقیقت وہ چیز ہے جس کا قطَََ کوئی جس نہ ہو واحد کے معنی ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جس کا قطع کوئی جس نہیں ہے ایک ہے لیکن اس کے حصے نہیں ہیں جیسا ہم ایک ہے ہمارا ہاتھ ہے پیر ہے سر ہے پاؤں ہیں جس جسم کے بہت سے عرصے گنازار لیکن اللہ ایک ہے لیکن اس کا کوئی جس نہیں ہے جیسے ہمارے روح کا جز نہیں سادہ مثال ہمارے روح کا جس نہیں ہے روح بھی ایک کے امر مجرد کہتے ہیں فلسفے اصطلاح میں اسے تو دراکیقت جو ہے جو ہے اور واحد جو ہے واحد تن دراکیقت وہ چیز جس کا قتل کوئی جس نہ ہو ہاں جی واحد یعنی یکتا و بے نظیر واحد منی یکتا و بے نظیر وہ ایک ہے اور اس کا کوئی نظیر اور مثل بھی نہیں ہے کسی نہ ذات میں نہ صفات میں جب واحد کا لفظ باری تالا پر بولا جاتا ہے اسی کتاب مرزاد راغب میں لکھتے ہیں جیسے اللہ واحد تو اس سے مراد وہ ذات ہوتی ہے جس میں تجزی یا تکسر ناممکن ہے یعنی اس کو جس جس میں تاثر نہیں کر سکتا اس کا اجزا نہیں ہوتے ہاں اس کے اعضاء میں تقسیم کر کے اس کے بہت سے اعضاء درست نہیں کر سکتے وہ ایک ہی ذات پاک ہے یکتا ہے اس کا کوئی جش نہیں ہے مرکب نہیں ہاں جی وہ یکتہ ذات ہے احدیت اس کا مقام ہے اور الوحدت کے معنی اکیلا کے ہیں وہ ال کے معنی انہوں نے لکھا ہے الوہدو کے معنی اکیلا کے ہیں اور غیر اللہ کی صفحت بھی واقع ہوتی ہے لیکن احد کا لفظ جو ہے الواع فرماتے ہیں اکیلے کے معنیٰ میں غیر اللہ کے سو جو واقع ہو سکتے لیکن احد کا لفظ صرف اللہ تعالیٰ پر ہی بولا جاتا ہے احد کا لفظ جو ہے کیونکہ احد جو ہے ایسا جو ہے وہ جس کا کوئی جرس نہیں ہے کوئی جس تصور ہی نہیں کر سکتے ہیں ہاں جی اس لئے اللہ تعالیٰ ایسی احدیت الوجود ذات ہے جس کی ذات ایک ہے اور وہی ایک تمام کثرت پر اس کو غلبہ حاصل ہے اس کے جز بھی نہیں اس کے جز کا تصور کرنا بھی جو ہے شرک میں آتا ہے کیونکہ جز ہوگا تو اس کا جو ہے وہ اذا کا محتاج ہوگا تو جو بھی چیز محتاج ہوتا ہے وہ صرف خدا نہیں ہوتا اللہ نے خود کو فرمایا ہاں انتم الفغلا تم سب سارے عالم اللہ کے سوا جو کہ اس کائنات میں سب اللہ کا محتاج و اللّہ ولغنی الحمید لیکن اللہ تعالیٰ ہیں جو ہر چیز سے بے نیاز سے اور سابت عاری اسداد تو یہ توضیح جو ہے ہاں جی کا لفظ صرف اللہ تعالیٰ پر ہی بولا جاتا ہے یہ لفظ واحد اور احد کی توضیح قرانی لغت ہاں جی جس میں قرآن جو ہے صرف قرآن میں موجود مشکل الفاظ کی تشریح ہے محردات راغبن سے اس کتاب سے میں نے احاطی توضیع کو نقل کیا اس طرح ایک اور کتاب ہے وہ محتار الصح نام کا بہت قادیمی لغت ہے ہاں جی عربی تو عربی ہے اس میں جو ہے واحد واحد جو اس کا مادہ ہے الواہدۃ وس میں لکھے انفراد کے معنیٰ الوحدت الانفراد یعنی اکیلا تنہا کے معنی میں اکیلا اور تنہا کے معنی میں تو تقول عرب بولتے ہیں تقول و رائے تو واہ دہو واہ واہ تو, تو ہاں جی تو یہ وہ کو جو زبرد ہے دال کو وہ منصوبہ ان داخل کوفتِ الضرف یہ محفول فیونے کی وجہ سے وہ ان داحل بصرت علمظرف الال یعنی محفول مزدر ہے اور تعویل منفردن میں مزدر سنر محفول ملق یہ تعویل منفردن ہے اور یہ جو ہے محتار الصح حامل لیکن معنی اس کا بھی کیا ہوا انفراد یعنی اکیلا اور تنہا کے معنی میں اور یہ لزاد علاوہ زیادہ تر وحدہ اسی شکل میں زیادہ استعمال ہوتی ہیں ہاں جی اضافت کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں اور یہ منفر منفرداً کے تابل میں جاتے ہیں اکثر جو یا مفر و یا حال ترکیب میں واقع ہوتی تو الحد ہاں جی المنجد نامی لغات میں فرما دے تیسری لغت وہاں لکھا یہ مزدور ہے کہا جاتا ہے مانجے رائے تو وہ او جا ا اس کے معنی میں نے اس کو اکیلا دیکھا یا وہ اکیلا آیا تو وہ یعنی اکیلا آنا اکیلا دیکھنے کے معنی وحد اکیلا یہ دیا ہے مذہر ہونے کی وجہ سے اس کا ہاں جی کا جو ہے تجنیہ جمع نہیں آتا صرف واہدہ مذہر ہے تو میں واہتا ہو تجنا جمع نہیں بنتا اور یہ حالیت یعنی حال ہونے کی وجہ سے اور یہ حالیت کی وجہ سے بے منفردن منصوب ہے حال ہونے کی وجہ سے ترکیب اور بعضوں کے نزدیک یہ اسم میں متمکن ہے ہاں جی کو قبول کرتا ہے کہا جاتا ہے جلاس وہ اس جس میں منصوب ہے اللہ وہ جس میں دال پر زیر مجرور ہے اور یہ توضیح جو ہے اس لفظ کے بارے میں المنجد نامی عربی مشہور لغد نے یہ توضیح دی ہے تو اب جو ہے اس لغوی بحث کی روشنی میں یہاں دعا میں وہ جو ہے بیمانی اکیلا ہونا ہے واد اکیلا ہونا لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معروف نہیں وحدہو وہ در حال ہے کہ وہ اکیلا ہے ہوتا نہ ہے ہاں جی اس کا کوئی شریک نہیں ہے نہ ذات میں نہ صفات میں ہاں جی کوئی شریک نہ ہونا یعنی کہ بس اس لووی بحث کی روشنی میں یہاں دعا میں وہ دہو جو ہے لا الہ الا اللہ وہ یہاں پر وحدہ سے مراد کیا ہے بے معنی اکیلا ہونا واہد کوئی شریک نہ ہونا تنہا ہونا یکتہ ہونا یہ سارے معنی مناسب ہیں ہاں جی اور جب یکتہ ہے تو یقیناً وہ ایسی ذات ہے جس میں کسی قسم کی تجزی و تکسر ممکن ہے نہیں ہے اس کا جس جز اور زیادہ اجزاء میں تاثر نہیں کر سکتے ہیں ہاں جی جب یکتا ہے نا ایک یکتا کا معنی ہوئے وہ ایسی ذات ہے جس کا کوئی جز نہیں اور وہ منفردن کی تعویل میں حال ہے اور ضلحال اللہ ہے تو یعنی لا اللہ الا اللہ دہ اس کا تجمہ ہو جائے گا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں در حالے کہ وہ یکتا ذات ہے جس کا کوئی شریک نہیں لا الہ الا اللہ ہاں جی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی پرشش کے لائق نہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں ہاں جی اور وحدہ اندر حال کی وہ یکتازات ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے تو جس طرح قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے آجی شرک کے سختی سے نہ فیکن شرک اللہ ظلم و ناظیم کا جو لوگ اللہ کا کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں وہ بہت بڑے ظلم کا شکار ہے اور یہسے ظلم جو ناقابل بخشش ہے دون عیوش رکے یکماد اللہ تعالیٰ مشرق کو ہرگز نہیں بخشے گا اس کے علاوہ جس جس کو چاہیں باشیں گے لیکن جو ہے مشرق کو نہیں بخشے گا جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے کے آزاد میں صفات میں پھر وہ مر جائیں اور توبہ نہ کریں معاہد نہ بن جائیں ہاں جی تو پھر وہ بندہ کفر کی موت مرا شریک کی موت اس کے لیے ہرگز باشندیں وہ آبادی جہنمی ہیں لہذا شریک کی ہمارے دعاؤں میں بھی کثرت سے نف کی گئی ہے تاکہ ہماری یہ عقدت مضبوط ہو جائیں اور ہم کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں اور آپ ایک سچا موحد بن جائیں ہاں جی سچ اور صرف اسی پاک ذات کو راضی کرنے کے لیے آپ کی ساری کوششیں عبادتیں تقرو اسی ایک ذات واجب الوجود اور یکتا ذات کی جو ہے وہ وحد اللہ شریک داد کو راضی کرنے پر ہو اسی کی رضا جو ہی مقصود ہو اسی سے قرب محسود زندگی ہو ہاں جی اور اسی کا سچا بندہ بننا عبد بننا جو ہے اپنے لیے فخر محسوس کریں اور, اور کسی کو بھی بولو دنیا میں وہ کتنا ہی عظیم محرو کیوں نہ ہو ہاں فرشتوں کا سردار کیوں نہ ہو انبیاء کا سردار کیوں نہ ہو ہاں جی اور کتنا ہی عظیم محلوق کیوں کوئی بھی پوری ششک اللہ نہیں کیونکہ وہ سب جتنا ہی عظیم ہے نا سب اللہ ہی کے محلوک ہے تو خالق کے ہوتے ہوئے محلوق کی عبادت ممکن نہیں ہے جیسے نہیں کیسے جیسے کیونکہ خالق ہی سے ہر صورت میں افضل ہے ہاں جی بالتر حوقیت ہے رب کے ہوتے ہوئے مربوب کے کی عبادت کیسے ممکن ہے رازق کے ہوتے ہوئے کے کی عبادت کیسے ممکن ہے ہاں جی لہٰذا جو ہے شرک کے جو ہے اللہ نے انسانیت کی توہین سمجھائے شرک کو اور شرک کے لئے اللہ کے دین میں دین اسلام جو تمام آمبیال آدم سے لے کر ختم تک تمام انبیاء نے بال اتفاق جس نوطے کو اپنی امتوں کو سب سے زیادہ سمجھایا ہے وہ یہی شرک سے دوری ہے اور توحید کا اقرار ہے اور بندہ بس صرف اللہ کا ہی ہو کر رہ جائے اور اللہ نے ہی جن لوگوں سے محبت کا حکم دے ان سے محبت کریں اور جن سے دور رہنے کا شیطان اور شیطانی طاقتوں سے اس کے دوستوں سے چلوں سے دور رہنے کا لانا محبوب ہوگا لہذا لا لاہ اللہ دہو کا اغراد آپ کو شرک سے نجات دلائے گا شرک جیسے عظیم بیماری سے جو ناقابل بخشس گناہ گناہ قبرہ میں سے بھی سب سے بڑا گناہ ہے اس سے آپ کو نجات دلانے والا مقدس کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ ہاں جو دعو میں آگے اللہ شریک اللہ جب وہ آج دو کہیں گے تو لا شریک خود بخود اس کے معنیٰ کے اندر آ ہے تو آج میں یہیں پر اعتبار کرتا ہوں بقیہ پیراگراف ان شاء اللہ آنے والے درسوں میں تھوڑا تھوڑا ہم دیتے چلیں گے انشاءاللہ